اگر مچھلی کو دیکھنے خواب میں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی مچھلی کو خواب میں دیکھنا دو طرح سے ہو سکتا ہے اگر تو دیکھی گئی مچھلی اس کی تعداد معلوم ہے کتنی ہیں دو ہیں چار ہیں دس ہیں کتنی بھی ہوں اور ان کی تعداد معلوم ہے تو پھر اس کی تعبیر عورت سے کی جاتی ہے اور اگر اس کی تعداد معلوم نہیں لا تعداد مچھلیاں کسی نے خواب کے اندر دیکھیں تو وہ مال ہے منفعت ہے نعمت کی علامت ہے اچھا بھائی اگر یہی چیز اگر خواب میں نظر آ جائے کہ بہت بڑی مچھلی دیکھی ہے خواب میں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی خواب کے اندر اگر کوئی بڑی مچھلی دیکھتا ہے تو یہ خیر و برکت کی علامت ہے اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے چلیں اگر خواب کے اندر بڑی مچھلی نظر آ جائے تو اس کی تعبیر اچھی ہے تو آپ کے بھی ہمارے بھی خواب میں نظر آئیں بڑی بڑی مچھلیاں اور مدنی چند کے نازن آپ کے خواب میں یہ دیکھیں یہ دریا کے قریب جو ہے کافی ساری مچھلیاں جو ہے مردہ حالت میں ہیں جی اگر اسی قسم کا منظر جو خواب میں نظر آتا ہے کہ دریا میں دیکھتا ہے کہ کافی ساری مچھلیاں جو ہے ہلاک ہو چکی ہیں مر چکی ہیں تو اس کی تعبیر کیا بنے گی دریا کے اندر مردہ مچھلی کو دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ دیکھنے والے کی مراد پوری نہ ہوگی اس کی جو تمنا ہے جو خواہش ہے اس کے پورا نہ ہونے کی یہ علامت ہے سنی جی اگر خواب میں اگر نظر آئے تھیں بہت ساری مچھلیاں ہلاک ہوئی ہیں مردہ حالت میں ہیں تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے مدن चैनल کے نادن سردی کے دن ہو اور مچھلی کی باتیں ہو مچھلی کھانے کی باتیں ہو تلی ہوئی ہو پکی ہوئی ہو نمکین ہو تو کیسا لگے گا یقیناً ہو سکتا ہے کہ منہ کے اندر پانی بھی آ جائے تو ہم یہی بات معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اسد بھائی اگر کوئی دیکھتا ہے کہ زندہ مچھلی کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی یہ تو خواب کا معاملہ ہے لیکن بظاہر مچھلی کا کھانا زندہ یہ دشوار ہے بلکہ ممکن نہیں ہے لیکن بہرحال خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ زندہ مچھلی کو کھاتا ہے تو وہ تعبیری اعتبار سے بہت اچھا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عہدہ اور منصب عطا فرمائے گا جی یہ ہے خواب کی بات کہیں جاگتی حالت میں مچھلی پکڑ کے جو ہے وہ اس کی تقدیر یہ سمجھ یہ حرکت جو ہے صحیح نہیں ہے آپ مچھلی پکا کے کھائیں اب کیسے پکا کے کھائیں اچھا اگر کوئی دیکھتا ہے کہ مچھلی ہے بڑی بہترین بنی بھی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے نمکین سا ہے. نمکین مچھلی ہم کھا رہے ہیں خواب میں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی نمکین مچھلی اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ خواب میں کھاتا ہے تو یہ شدت پہنچنے کی علامت ہے یعنی کسی دشواری میں وہ شخص مبتلا ہوگا کسی مصیبت کا شکار ہوگا اچھا ایک انداز ہوتا ہے مچھلی کو پکانے کا تلی ہوئی مچھلی جو کہ زیادہ کھائی جاتی ہے اب ہم کھا رہے ہیں تلی ہوئی مچھلی گرما گرم مچھلی اسد بھائی پہلے تو بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو مدنی چینل کے ناظرین یقیناً نا آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ آج بس مچھلی پک جائے ہمارے گھر میں بھی چلے جیسی سہولت ہو آ, آسانی ہے تو مچھلی پکائیں کھائیں کیونکہ مچھلی بڑی ہی ہے اس سے جو ہے بڑے دنیاوی فوائد بھی ہیں انشاءاللہ شاء جسم کو آپ کو فائدہ ہوگا تو بہرحال ہم مچھلی دیکھتے ہیں خواب میں وہ تلی ہوئی ہم اس کو کھا رہے ہیں اس کی تعبیر کیا ہوگی تلی ہوئی مچھلی کا کھانا بڑی ہی پیاری اس کی تعبیر ہے اچھا اور وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دیکھنے والے کی دعا قبول ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو تلی ہوئی مچھلی جو دیکھے گا خواب میں تو اس کی تو دعائیں قبول ہیں بڑی پیاری آپ نے اس کی تعبیر بتائی اچھا بھائی مچھلی پکڑ کے لے کر آئے ٹھیک ہے اب لا کر دی کہ بھائی پکا ہے اس کو تو انہوں نے کیسی پکائے تلی ہوئی مچھلی کی بات ہو گئی اور निकین निकین निकین کی بات ہو گئی اب یہ کہ بھنی ہوئی مچھلی اس کو کھا رہے ہیں خواب میں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اس کی تعبیر بھی بڑی ہی پیاری ہے جیسا کہ تلی بھی مچھلی کی تھی اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص حصول علم دین کے لیے سفر اختیار کرے ما ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں پتا چلا کہ بھنی ہوئی تلی ہوئی زندہ مچھلی کھانے کی تعبیر یہ ہے کچھ لوگ جو ہیں مچھلی کا شکار کرتے ہیں اگر وہ مچھلی کا شکار کرنا چاہتے ہیں اور مچھلی مچھلی کی بات ہو رہی ہے تو امیر السند دعامت برکاتن اللہیہ کا رسالا مچھلی کے عجائبات اس کو ضرور جو ہے مطالعہ فرمائیں آپ کو پتہ جائے گا کہ ہم مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ بات معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مچھلی کا شکار کر رہے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی مچھلی کا شکار کرنا اپنے آپ کو شکار کرتے ہوئے دیکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خیر اور بھلائی ملنے کی دلیل ہے ماشاءاللہ جی تو مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے آپ کو مچھلی کے بارے میں معلومات فراہم کی کہ مچھلی اگر خواب میں نظر آ جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اور آپ نے سماج فرمایا آپ نے سنا اچھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کو تناول فرمایا جی ہاں ہمارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کو تناول فرمایا ہے تو آپ بھی مچھلی کھائیے اور دوسروں کو بھی کھلائیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے